تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک ران خدا میں اپن پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے